عَلَيْكَ ۖ فَقَدِمْنَا عَلَىٰ الله <سؤال> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ قَدِمْنَا عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ارجن بھائی محمد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 کے شرط نادی مطابق میں بہت چارجنگ اگر میں لاہور بھی اللہ تعالیٰ ہاں اندروں کا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 مشا لے انتہائی میں جنہ کا بغیر مسلمان کا گزارا جنا سا آدم سلادم ابلی واقعہ وہ واقعہ مہاجن اللہ اللہ ضرور ضروری گایا اور سب کا بوجھ تا اللہ تعالی جی جی جی جی نے جی اس واقعے کو قرآن بڑے احتمام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 کدیس بڑے پورا پیار کر چلے ہوا سوچا ہدایت پتنی نار نائے تاقی نائے او مضرت اللہ مفتی سمجھ سمجھ آ گیا اللہ بڑا ویسا دشمن خیر تاری گا بربادی پرم دی دشمن دو گرد دی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 دوسرا روپیے جیل بندے سگار ہوئے <متنسان> بندے بول رہا ہے لیکن اللہ مبارک پر تعلقات منافرات اللہ تعالیٰ پرانے باندھ کر کے فرمایا دشمان کے شیتان دشمن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 جنہیں دے دے لا بندے دشمن اللہ تعالی کر مسلمانوں کا دشمن قرار دیا اللہ تعالیٰ منافع سونا رولا <سخفز> اپنے میرے دشمنوں کبھی دوست نہ بنا جے ہوں سرو جبانسم جے بابے آدم والا دا شیان اس لانچ بیٹھ کے میں کے ویکا بیٹھا جس جس مسلمان دل من رہا کبھی نہیں, نہیں. <Mosip cognitive> خیر کام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 لے تو <peer requests> pues ja, pues دو چار کریں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 جی دشمن, دشمن, دشمن دے خلاف گل سنا دشمن بن, جاتے دشمن بن جاتے دشمن دشمن جائے وہ وشمن دشمن لایا کوئی سب دشمن دا جائے دا جائے.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 میرے تو شیطان ہے پھر اسپرتا دوسرے دوس پاس ایج رو بٹا کے آدھے میں کوئی کسی بار نہیں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 گڈیا والا کوئی حضرت بلال آب جان رات پتھر بلال ابو جالو بلال سننا حضرت کے <تصفيق> حق میں حق فاروقا کھا اسلام اسلام کا رسا تندیاں تندیا کر کے اسلام دے جلام پیشوا پر دے ان دے انٹر بنے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 بری لگتی تے بڑے چڑھتے غور یار کافر سچ اکبر <`isations> <subsists>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 دشمنی دے ران دی دشمنی اگلا بہت لگنے سمجھا اور اللہ تعالیٰ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 بیٹھا ماننا سر کرو آرام اپنا تکلیف تک چل رہی ہے